شوردین جن لوگوں نے گناہ کیے کفر کیا شرک کیا گناہوں بھری زندگی گزاری انہیں جمع کیا جائے گا وہ اور ان کے جوڑوں کو جمع کیا جائے گا یعنی کافر کو کافر کے ساتھ جمع کریں گے مشرک کو مشرک کے ساتھ یہودی کو یہودی کے ساتھ عیسائی کو عیسائی کے ساتھ وما كَانُوا يَعْبُدُونَ یا دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے ان بتوں کو بھی جمع کیا جائے گا فاہدو ہم علا سوتل جشیم بس فرشتوں سے فرمایا جائے گا کہ تم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھاؤ جہین کا راستہ ان کافروں کو اور ان کے بتوں کو دکھاؤ وقفو پھر وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرمایا جائے گا اے فرشتوں انہیں جہنم کے پاس روک دو اب یہ جہنم کے پاس روک دیے جائیں گے تمام کافر اب مجرم جہنم کے لیے حاضر ہے جہنم کی آگ کو اللہ تعالی زبان عطا فرمائے گا اور وہ انہیں پکارے گی وہ انہیں ڈرائے گی کہ کانپ رہے ہوں گے ان شک ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اللہ کی نافرمانیاں کیوں کی وہ معافیاں مانگ رہے ہوں گے وہ توبہ کر رہے ہوں گے ایمان کا اظہار کر رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے چیخ رہے ہوں گے اب ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تم کفر پر شرک پر اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ماں کم لا تنا اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہاں تو گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی تھی اب جہنم سے بچنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن کسی میں طاقت نہ ہوگی بل ہومل یوم مست بلکہ وہ سب آج کے دن گردن جھکائے ہوں گے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیے ہوئے ہوں گے اب جب جہنم میں جانے والے ہوں گے جہنم کے قریب ہوں گے خوف کا علم ہوگا وہ اقبال با داد نیت سا تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ایک دوسرے کی طرح منہ کریں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے قلوب وہ کہیں گے ان کم کن تم تو نا تم ہی وہ برے لوگ ہو بے شک تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے یعنی جو سیدھی راہ تھی وہاں سے آ کر ہمیں سیدھی راہ سے روکتے تھے اور ہمارے رخ کو تم پلٹ دیتے تھے تم نے ہمیں گمراہ کیا تم نے ہمیں تباہ کیا ہم نے تمہاری باتیں مانی قالو تو جن لوگوں کی باتیں مانی ہوں گے وہ گناگاروں کے سردار یہ کہیں گے بلم بل تک مینا ہمارا قصور نہیں ہے بلکہ تم ہی خود ایمان لانے والے نہ تھے ہم نے تو تمہیں صرف بہکایا تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم ہماری بات مانتے ہم نے تو کئی لوگوں کو بہکایا لیکن اس زمانے ہی میں کئی مومنین تھے جنہوں نے ہماری باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی تمہیں اللہ نے عقل دی تھی تم ہماری باتوں میں کیوں آئے تو تم آج عذر نہ کرو تم بھی مجرم ہو وما کان لنا علیہ کم بن سلطان ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا کوئی زور نہیں تھا ہم نے تمہیں مار کر پکڑ کر گناہ نہیں کروائے ہم تو صرف تمہیں بری باتیں بتاتے تھے برے مشورے دیتے تھے تمہیں کیا ضرورت تھی تم نہ مانتے آج بھی یہی ہے ہم کہتے ہیں بری سوسائٹی برا ماحول جس کی وجہ سے ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن برا ماحول ہمیں پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا ہم عقل و شور رکھتے ہیں ہم اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں اپنے بھلے و نقصان کو پہچانتے ہیں تو ہم کیوں ایسے لوگوں کی باتیں مانتے ہیں ہم ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں بلکن تم قو من بلکہ تم ہی سرکش قوم تھے کہ تمہارا دل لذتوں میں پڑا تھا تم بہانے بناتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں اصل میں تو تم اپنے دل پر چلتے تھے آج اب یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں معاشرے کی باتیں ہیں فلاں دوست کی باتوں کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا کیا یہ ماحول ہے یہ سوسائٹی ہے لیکن کئی مواقع پر آپ دیکھیں ہم دوستوں کی باتیں ٹھکرا دیتے ہیں جب ان کی باتیں ہمارے نفس کے خلاف ہوں ہمارے دنیاوی مفاد کے خلاف ہوں تو ہم ٹھکرا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دلی طور پر ہم ہی غلط ہیں ہم ایسے ماحول میں جاتے کیوں ہیں اور اگر کہیں پس جاتے ہیں تو جس طرح ہمارے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں تو جہنم میں جانے والے کام کرنا یقیناً یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو ہم ایسی باتیں کیوں مانے فحق علئی کوبینا بس ہم پر ہمارے رب کا فرمان سچا ثابت ہوا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میری نافرمانی فرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو اب ہمارے لیے جہنم کی آگ ہے انا لذا بے شک ضرور ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں گے فی جہاں تک تعلق ہے تم کہتے ہو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا فی نا کم پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے تو ہمیں خود راہ کا پتہ نہ تھا اس لیے ہم جہنم کی راہ کو صحیح سمجھے اور اسی راہ پر خود بھی چلے اور تمہیں بھی لے کر چلے فن نہ ہوں یو مئی دن بے شک وہ آج کے دن فی الآذاب مشترکوں جہنم کے عذاب میں سب برابر کے شریک ہوں گے انالو بل مجرمین بے شک اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ سلوک کریں گے وہ نگار جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے یہ کافر یہ مشرک ان نہ کانو ادا کی لہم لا علاحا اللہ یس تک جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ یعنی کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبوت نہیں یس تک تو تکبر کرتے وہ یقا اور وہ کہتے ل تاری علی حتی ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں لی شاعر مجنون شاعر مجنون کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ ظالم چلو سوچے تو صحیح جس کے لیے ساری کائنات اللہ نے بنائی جو محبوب رب العالمین ہیں انہوں نے بھی جب تبلیغ دین فرمائی تو کافروں نے آپ کو اذیتیں دی ہیں تکالیف دی ہیں اور آپ نے دین کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں حالانکہ وہ چاہتے تو رب کی بارگاہ میں ایسی دعا کرتے اور رب العالمین چاہتا تو کافروں کو ہلاک کر دیتا جو ایمان لانے والے تھے وہ فوراً ایمان لے آتے کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچا سکتا کوئی اگر حضور کی بے ادبی کرنے کے لیے زبان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا تو ہمیشہ کے لیے اس کی زبان پر فالج گر جاتا زبان بند ہو جاتی مگر ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اسلام کی راہ جنت کی راہ ہے اسلام کی تبلیغ کی راہ جنت الفردوس کی راہ ہے دنیا میں چھوٹا سا پلاٹ خریدنا ہو چھوٹا سا بنگلہ خریدنا ہو چھوٹی سی دکان خریدنی ہو تو دنیا کے لیے انسان کیسی مشقتیں کرتا ہے تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے تو اس طریقے میں مشکلات آئیں گی لوگ مذاق بھی اڑائیں گے مگر ہمیں ذرہ برابر بھی لوگوں کے مذاق اڑانے یا تانو تنس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی ہم تو نیکی کا پیغام دے کر خود بری ذمہ ہو جائیں ہم نیکی کا پیغام دے کر خود اپنے لیے جنت کے محلات تیار کر لیں ہدایت دینے والا رب العالمین ہے بلجا بالحق بلکہ یہ نبی حق لے کر آئے وہ سودا قل اور اس نبی نے تمام رسولوں کی تصدیق فرمائی یہ سچے نبی ہیں اور ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہے مگر یہ کافر ان کی بے ادبی کرتے تھے اس لیے کل بروز قیامت انہیں جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا یہ عالم تھا ان شک آج ضرور تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے وما تجزون الا اللہ کنتم تعملون تم ہم تم ظلم نہیں کریں گے جیسا تم نے کام کیا ہے ویسی ہی تمہیں سزا دی جائے گی اللہ عباد اللہ مخلث مگر اللہ کے مخلص بندے مخلص کے معنی جسے اللہ نے چن لیا جس پر کرم کر دیا وہ جہنم کے عذاب سے بچے ہوں گے جو نیک ہیں پارساں ہیں جنہوں نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری جن کا ظاہر بھی پاکیزہ جن کا باتن بھی پاکیزہ جن کی نگاہیں بھی پاکیزہ جن کی سوچ بھی پاکیزہ جن کے خیالات بھی پاکیزہ جن کی زندگی کا مشن کھانا پینا اور عیش کرنا نہیں جن کی زندگی کا مشن اسلام کی خدمت کرنا ہے قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے تو یہ مخلص بندے اللہ تعالی نے ان بندوں کو چن لیا یقیناً جسے خدمت اسلام نصیب ہو جائے قرآن کی دعوت دینا نصیب ہو جائے یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ توفیق دی اے پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما بندہ زندگی تو گزر جائے گی کتنے آئے اور چلے گئے یہ بنگلے اور یہ کاریں یہ بینک بیلنس یہ فیکٹریاں یہ تو چلتے رہیں گے اصل کمال یہ ہے کہ بندہ ایسی شاندار زندگی گزارے کہ جب اس کی روح نکلنے لگے تو فرشتے اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور جب وہ قبر سے نکلنے لگے تو فرشتے اس معزز مہمان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو اس سے کہا جائے تو اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کی طرف سلامتی کے ساتھ چلا جا بولا اک رزق معلوم یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے معلوم رزق ہے وہ رزق ہے جو اللہ نے تیار کیا فواہ کی ہو میوے پھل وہ مک اور وہ جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے فی جنات نائم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کبھی کبھی ہم بھی ڈرائنگ روم میں سوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن آمنے سامنے بیٹھنے کے باوجود کبھی کبھی دلوں میں رنجش ہوتی ہے کبھی دل پریشان ہوتا ہے شاید ہی چند لمحات ایسے ہوں کہ جس میں انسان کو کوئی فکر نہ ہو اگر کچھ بھی نہیں تو یہ فکر ہر وقت لگی رہتی ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے کہیں میرا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے کسی کا جادو نہ چل جائے کوئی بندش نہ کرا دے کہیں کوئی چور یا ڈاکو حملہ نہ کر دے یہ ڈر دنیا کے اندر تو ہوتا ہی ہے وہ جنت مقام ہے کہ جہاں پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی فکر ہوگی اللہ سرمتا قابل تختوں پر آمنے سامنے آرام سے بیٹھے ہوں گے دلوں میں کوئی رنجش نہیں ہوگی یو توف گھومتے ہوں گے ان کے آس پاس جنتی خدام بیکا ممین آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب کے جام لے کر شراب طہور دودھ شہد پانی یعنی مشروبات میں بھی نعمتیں ہیں اور کھانے میں بھی نعمتیں ہیں بھائی دوارینا یہ شراب سفید ہوگی پینے والوں کے لیے لذت دینے والی ہوگی لیکن دنیاوی شراب کی طرح ناپاک یا حرام نشہ دینے والی اس سر میں درد کرنے والی نہ ہوگی لا فی غولن اس میں نشہ نہ ہوگا اولا ان ہا یون اور نہ ہی اس شراب سے ان کے سر میں درد ہوگا سر میں درد بھی نہ ہوگا وہ اور جنت میں ان کے پاس او سے او تو نگاہ نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوے ہوں گے دو باتیں ہیں شراب کا ذکر ہے اور ہوروں کا ذکر ہے دو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جس کی طرف دنیا کے لوگوں کو کشش بہت زیادہ ہے ایک تو عورتوں کی طرف بد نگاہی کرنا یا دیگر معاملات ہیں اور دوسرا جو لوگ عیاشیوں میں پڑھتے ہیں تو وہ شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن آج دنیا کے اندر جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اور شراب نوشی سے اور ہر قسم کے نشے سے اور ہر قسم کی برائی سے بچے گا اسے اللہ تبارہ کا بطالا جنتی نعمتیں عطا فرمائے گا ہوروں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا قو سے نیچی نگاہ رکھنے والی ہورے ہوں گے جنت میں ہوروں کی شان بیان کی گئی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اب بتائیے کہ ہوروں کی جب یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر عورت میں شرم و حیا ہو اس کی نگاہ نیچی ہو اور وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر توجہ نہ دے اس کے لیے اس کا شوہر کافی ہو اس کی توجہ کا مرکز اس کا شوہر ہو وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے ستر ہزار ہوروں سے زیادہ حسن اور جمال عطا فرمائے لیکن جو عورت ایسا نہ کرے اس کی مذمت ہے مسلم شریف مشکات شریف کتاب السواس بابو مالا نانو من الجنایات عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اشاد فرمایا صنفانی من آہلی ناری لم آر ہوما دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے بعد میں قرب قیامت میں یہ ظاہر ہوں گے حضور نے فرمایا اس دور میں ہمارے اس معاشرے میں یہ دو گروہ نہیں ہیں یہ دو گروہ ہرو نے فرمایا جہنمی ہوں گے اومن معاون سیاتن کا از نابل کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے کی دم کی طرح یا تو ربون وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ماریں گے یعنی اس سے مراد ظالم لوگ ہیں یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور دوسرا فرمایا وہ نسا اور وہ عورتیں جہنمی ہوں گی کاسی یاتون آری یاتون جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کاسی یاتون آری یاتون سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو چست لباس پہنے یا باریک لباس پہنے تو پینٹ شرٹ اگر خاتون پہنتی ہے تو یہ چست ہوتا ہے ایک تو اس میں کافروں کی تقلید بھی ہے دشمن کو راضی کرنا بھی ہے بے حیائی بھرا لباس بھی ہے مردوں کی نقل بھی ہے کہ مردوں کی جو عورت نقل کرے اس پر حضور نے لانت فرمائی اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اکثر یہ چست ہوتا ہے تو چاہے پینٹ شرٹ ہو چاہے شلوار قمیض ہو عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ چست لباس پہنے ماریک لباس پہنے یہاں تک کہ اگر باریک لباس اور چست لباس پہن کر وہ اپنے باپ کے سامنے آتی ہے تو باپ کے سامنے آنا بھی گناہ ہے کیونکہ باپ چہرہ دیکھ سکتا ہے سر کو دیکھ سکتا ہے لیکن اگر پورے جسم پر لباس ہی چست ہے تو وہ آزا کہ جن آزا کو دکھانا باپ کو بھی جائز نہیں ان آزا کا شیپ وہ کپڑوں کے باہر سے بنتا ہے تو یہ بھی حرام ہے لیکن خواتین اس کی احتیاط نہیں کرتی چست لباس پہننے والی باریک لباس پہننے والی وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے اور کاسی یاتون آری یاتون کے دوسرے معنی مہدیسی نے یہ فرمائے کہ کچھ وہ لباس پہنی ہیں وہ باریک بھی نہیں ہے اور چس بھی نہیں ہے مگر کچھ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے اور دونوں نہیں چھپایا مثلا ان کے بازو کھلے ہوئے ہیں آدھی آستین یا آدھی سے بھی کم آستین پہننے والی عورتیں عبرت حاصل کریں یا غیر مردوں کے سامنے ان کے بال کھلے ہیں یا چہرہ کھلا ہوا ہے یا گلا کھلا ہوا ہے ان تمام باتوں میں یہ عورتیں داخل ہیں کہ کچھ حصوں پر لباس ہے اور کچھ حصے وہ ننگے ہیں اسی طرح لباس کے اندر ایسی کٹنگ ہو کہ جس سے جسم نظر آتا ہو چاہے ڈیزائننگ ہو یہ بھی حرام ہے آگے شاد فرمایا موم لاتون ما لاتن دیکھیں میں یہ بات کہوں تو ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے بس سرکار کے فرمان پر تو کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا مومن تو ناراض نہیں ہوگا یہ لباس ایسا کیوں پہنتی ہیں فرمایا موم لا مردوں کو مائل کرنے والی ہے مائی لاتون اور غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہے پھر آپ ایسا لباس پہن کر کسی متوجہ کرنا چاہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو عورت بے پردہ نکلتی ہے در حقیقت وہ غیر مردوں کی توجہ حاصل کرتی ہے جب غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے روح سنا کا اس نیما تل بخ اور ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہان کی طرح ہوتے ہیں اس سے مراد ہے کہ شرم و حیا سے وہ نگاہ نیچی کر کے نہیں چلتی بلکہ اپنے سروں کو اٹھا کر چلتی ہیں عورت کا حسن ہے شرم و حیا اس کی نگاہیں نیچی ہوں لا يدخلن فل نل جنتا. یہ عورتیں جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی اگر ان کا ایمان برباد ہو گیا لا ید خلنل یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی و لا ید اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ان ہے لدو میں کدا و حالان حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے سونگھی جائے گی ایک روایت میں کہ ہزار سال تک اگر کوئی گھوڑا سوار دوڑتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کر لے اس سے بھی زیادہ فاصلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی تو ایسی عورتیں جو بے پردہ پھرتی ہیں فیشن کرتی ہیں غیر مردوں کے سامنے وہ ایسا لباس پہن کر آتی ہیں جس سے رسول اللہ نے منع کیا تو ایسی عورتیں جنت سے اتنا دور ہوں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں مشکات میں کتاب القساز بابو ما لا یو من الجنایات میں یہ حدیث پاک حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اللہ تعالی مردوں کو بھی شرم و حیا نصیب فرمائے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے وہ ان دم قوت و جنتیوں کے پاس ایسی خواتین ہوں گی جو جنتی عورتیں ہوں گی اور حوریں ہوں گی کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی کا ان بائی دم مکنون یہ اس طرح ہو ہوں گی اور جنتی عورتیں ہوں گی کہ جیسے انڈا جو چھپا کر رکھا گیا یوں سمجھیے کہ جب مرغی انڈا دیتی ہے تو اس انڈے پر کوئی مٹی یا کوئی خاک وغیرہ نہیں ہوتی اسی طرح موتیوں کو دیکھیں کہ موتی جب وہ سی سیپیوں سے اور مونگوں سے نکلتے ہیں تو چاہے وہ کتنا عرصہ رہیں وہ بالکل صاف اور سترے ہوتے ہیں اسی طرح پھلوں کو دیکھیں کہ جب ان کا چھلکہ اتار دیا جاتا ہے تو نہ جانے کتنی مٹیاں لگی ہوں گی لیکن چھلکا اتارنے کے بعد اندر کا گودا دیکھیں تو صاف و شفاف ہوتا ہے مراد یہ ہے کہ ہزاروں سال قبل اللہ رب العالمی نے ہوروں کو پیدا کیا اور پھر جنتی جنت میں ہزاروں کروڑوں خربوں سال سے بھی زائد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ عورتیں اور یہ ہورے نہ بوڑھی ہوں گی اور نہ ہی ان کے حسن پر کوئی فرق ہوگا بلکہ ان پر کوئی زمانے کا اثر لاگو نہیں ہوگا فاقبل پھر وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی طرف توجہ کر کے آپس میں باتیں کریں گے پوچھیں گے اس میں ایک شخص کہے گا جنت کی گفتگو قرآن مجید فقان حمید نے بیان کی قالا قلم انی کان علی قرین ان میں سے کہنے والا جنتی کہے گا بے شک میرا ایک دوست تھا یقول ہومین المدقین وہ مجھے بہکانے کی کوشش کرتا اور مجھے کہتا کہ کیا تم اس اسلام کی تصدیق کرنے والے ہو کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے ازا متنا وکنہ تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہڈیا ہو جائیں گے اینا ل مدینا کیا ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی کیا ہمیں اچھے اعمال پر ثواب ملے گا دوبارہ اٹھ کر برے اعمال پر سزا ملے گی یعنی گویا کہ وہ جنتی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا جب میں راہ ہدایت پر آیا اور جب میں نے کفر کو چھوڑ دیا تو اس دوست نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی تو میں نے اس دوست کی باتوں کو ٹھکرا دیا اس کی دوستی کی پرواہ نہ کی اور میں نے جنت کی راہ کو اختیار کیا اچھا ہوا ورنہ میرا یہ دوست مجھے تباہ کر دیتا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کی باتیں سن کر دین ہدایت پر اور صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہیں اور اگر ہمارے کوئی رشتے دار یا ہمارے دوست ہمیں روکنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو ٹھکرا دیں ہم وہی راہ اختیار کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کول ان تم متعلی وہ کہنے لگا کیا تم اس پر مطلع ہو سکتے ہو ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں کس حال میں ہے پس اس جنتی نے جھانکا جہنم میں دو زخمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا ساتھی اب جہنم میں کس عذاب میں ہے فرآو جہی می پس اس نے اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان پایا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی دکھا دیا اور وہ جنتی نعمتیں دیکھ رہا ہے اور اپنے ساتھی کو جنت میں دیکھ رہا ہے تچیخ و پکار اس نے کر دی اور کہا مجھے بچاؤ افسوس کا اظہار اس نے کیا تو اس جنتی نے کہا کالا اس نے کہا لوگی اللہ کی قسم ان کتا تو نے تو مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا اور مجھے گناہوں میں تو دوبارہ ڈال دیتا نِعْمَةُ ربی اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی اور میں تیری باتوں میں اگر آ جاتا تو تو تباہ ہو جاتا یہ تو میرے رب کا کرم ہے اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی لکن مِنَ موہ تو ضرور میں آج مجرم بنا کر حاضر کیا جاتا آج میں بھی جہنم میں ہوتا پیارے محترم بھائیوں جب ہم تین کے راستے پر آتے ہیں نیک بنتے ہیں تو بس اوقات دوست رشتہ دار عزیز و اقارب ٹھکرا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے سب کو آپ قربان کر دیجئے رسول اللہ کی محبت میں جب ہم یہ کہتے ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ تو پھر ان دوستیوں کو رشتہ داریوں کو قربان کر دیجئے ہماری طرف سے کوئی قطع رشتہ نہ ہو قطع رحمی نہ ہو مگر جب وہ ہمیں گناہوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے دوستوں سے تو بہتر یہی ہے کہ بندہ تنا اختیار کرے کہ وہ تو جہنم کی طرف ہمیں کھینچ رہے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی دوست ہمیں ہیروئن اور چرس کا عادی بنانے کی کوشش کرے تو کیا ہم اس سے دوستی برقرار رکھیں گے ہیروئن اور چرس بھی گنا ہے دنیا کو تباہ کرتی ہے مگر ہمارے دوست جو فلمیں ڈرامے اور دیگر گناہوں کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ہیروئن اور چر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ جب نگاہیں گندی ہوں دل گندا ہو تو بندہ نماز سے بھی دور ہوتا ہے اور ہر بڑے سے بڑا گنا کرنے لگتا ہے افام نخ نو مئی تینا مئو تنل اولا اب یہ جنتی آپس میں کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک ہی موت ہے وہ دنیا کی موت تھی اب دوبارہ ہمیں نہیں مرنا وماں نا نبی معذبینا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا اب سکون سے ہمیشہ جنت میں رہو لوگ سمجھتے ہیں کہ, کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم حقیقی کامیاب ہے ڈگری ہاتھ میں آ جائے نوکری مل جائے انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں مکان بن جائے فیکٹری قائم ہو جائے گاڑی خرید لیں تو سمجھتے ہیں ہم نے کامیاب زندگی پالی یہ کوئی کامیابی نہیں اصل کامیابی کیا ہے انادہ لہول فوز العین بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل ہونا جس سے اللہ راضی ہو وہ حقیقی کامیاب ہے لی مس فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ یہ وہ جملہ ہے جو ہلا دینے والا ہے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے کوشش کرنے والوں کو ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے حوصلہ پست نہ رکھیں وہ بھی سوچیں کہ ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں مس لہذا اسی کی مثل کے لیے فل یا عمل چاہیے کہ عمل کریں العاملون عمل کرنے والے ازار کا بتاؤ کیا یہ بہتر ہے نزولن مہمان نوازی اللہ کا کرم یہ بہتر ہے ام شجارت الزوم یا وہ کانٹے دار جہنمی درخت تو گناہ کی راہ اختیار کرنا اور جہنم میں جانا یہ بہتر ہے کہ دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے جنت کی راہ اختیار کرنا یہ بہتر ہے وہ درخت جو آگ کا درخت ہے کانٹے دار درخت ہے زہریلا درخت ہے انا جاننا فتنا تل ومینا بےشک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا آزمائش بنایا ظالم اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درخت کیسے جہنم میں ہو سکتا ہے وہ تو آگ ہے آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کی آزمائش ہے کہ جو چیز عقل میں اگر نہ آ سکے تو وہ عقل کے قصور کو تسلیم کر لیں نہ کہ اس چیز کا انکار کر دیں تو یہ ظالم یہ کافر ناکام ہوئے اور انہوں نے اعتراض کیا فرما ان نہا شجر فی اصل الجحیم بے شک یہ درخت جہنم کی جڑ سے اگتا ہے تو الہا کا انحص اور اس کے شغوفے اس کی ٹہنیاں اس کے پتے یہ شیطانوں کے سر کی طرح ہے یعنی بہت بھیانک اور خوفناک ہیں فانهم لا اكلون منها فبشكل جهنمي ضرور اسی سے کھائیں گے فمالئون منها البطون اور اپنے پیٹ کو اسی طرح سے بھریں گے ثم ان لهم عليها لشوبم من حميم پھر بیشک ان کے لیے اس درخت کے کھانے کے بعد گرم کھولتا ہوا پانی کی ملاوٹ ہے گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا پہلے تو بھوک سے چیخیں گے پھر انہیں یہ درک کھانے کو دیا جائے گا پھر یہ حلق میں اٹک جائے گا پھر یہ پریشان ہوں گے آواز نہ نکل سکے گی پھر پانی دیا جائے گا یہ نیوالا اتارنے کے لیے وہ اس قدر کھولتا ہوا گرم ہوگا کہ اس کے قریب لاتے ہی ان کا جسم تباہ ہو جائے گا چہرے کی کھال و گوشت اس پانی میں گر جائے گا جب یہ پانی پیئیں گے تو پورا جسم وہ گل جائے گا سم ان مر جی آہوم لشین پھر بے شک انہیں ضرور اس جہنم کی طرف پلٹنا ہے اس جہنم کی طرف آنا ہے جو کرنا ہے کر لو دنیا میں اگر گناہ کرو گے تو پھر جہانم کے لیے تیار رہو انف آبا بالا بے شک وہ اپنے گمراہ ماں باپ آبا و اجداد کے پیچھے چلے وہ آبا اجداد جو گمراہ تھے رسومات اور رسم و رواج کے وہ پیچھے چلے فہم آیا آساریم یو پس وہ ان گمراہ ماں باپ اور آبا و اجداد کے پیچھے بھاگتے تھے دوڑے جاتے تھے والوں بل قبل اکثر الینا اور بے شک ان سے پہلے اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہر دور میں گمراہوں اور کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے آج بھی دیکھ لیں کہ ایٹی فائیو پرسنٹ کا پندرہ پرسن مسلمان ہیں اس میں سے بھی اکثریت گناہوں میں پڑی ہے بے نمازی ہے جھوٹ زبان سے جاری ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا مسلمانوں کا دل دکھانا حرام کمائی تھوکا فراڈ ظلم تو چند لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں چند لوگ ہیں جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ اللہ اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے نبی اور رسول بھیجے مبلغین آئے نبی آئے رسول آئے مگر ان لوگوں کی اکثریت وہ راگ ہدایت پر نہ آئی فم پس دیکھو کئی فکان آقی بت جن لوگوں کو ڈرایا گیا مگر انہوں نے عمل نہ کیا ان گمراہوں کا کتنا برا انجام ہوا اسے دیکھو اللہ عباد اللہ مخلث مگر اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں اللہ نے جن پر کرم کیا اور انہیں چن لیا وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں